نمبر ایت نمبر ست پچہتر ستا بلبال یا ایوہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دے وہ علم اور اگر ت نے ایسا نہ کیا فما ہو تو بلب نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا و اللہ کا من انداز اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا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 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیس کو بتائی اور کسی کو ان کا علم نہیں جس طرح کے راقہ کہتے ہیں اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی نقی کی ہے ابو جو رضی اللہ تعالی عنہ نے جنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اہل بیج کو کچھ چیزوں کے ساتھ خاص کیا ہے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 ان باتوں میں سے کوئی بات چھپا لی جو اللہ تعالی نے ناول کی ان باتوں میں سے کوئی بات چھپائی ہے جو یہ عقیدہ رکھے تو اس نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ اللہ مالا نے حکم دیا ہے یا رسول وماؤں زیر ارحی کا میر ربق کہ اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے ناول کیا گیا اس کو آگے پہنچاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت الدا کے پر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 تو جو اس سے بات کرنے والے سمجھنے والے ہوتے وہ اس کے اندر سے کچھ اصل کرتے اور مناسب سمجھتے جو خبر کو نشر کرتے نہ سمجھتے تھے ماں کرتے یعنی کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پھیلانا نقصان دے ہوتا ہے تو ایسی کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لوگوں کو بتائی ہیں اور ان باتوں کو بھی ایک وقت تک کے لیے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 بلکہ اشاروں کنارے میں وہ باتیں بیان کرتے رہے وہ باتیں تھی حکومت کے متعلق سیاست کے متعلق ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ میں کوئی حادی سے مساتے ہیں کہ سن ساٹھ ہجری ساٹھ ہجری کے بعد دور بڑا عجیب آئے گا بچوں کی حکومت ہونے لگے گی چھوٹے چھوٹے بچوں کو حاکم بنایا جائے گا پناہ مانتے تھے اس سے <تصفح> اشارہ کیا واضح کاٹنے کی یوں واضح کرتے تو شہادت کاٹ دی جاتی اچھا چلو اسی طرح خدافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے یہ رازدار رسول تھے بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب منافقین کے نام لیک آؤٹ کرنا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 وہ دوسری دکانوں سے جا کے لیتے اس نے کیا کیا کہ دکان اس کی اچھی خاصی چلتی تھی کاروبار اچھا لیکن اس کے دماغ میں آیا کہ یہ چیزیں جو لوگ کہیں اور سے جا کے لیتے ہیں وہ بھی میں اپنے پاس رکھوں تاکہ لوگوں کی ساری ضرورت یہیں سے پوری ہو کاروبار ٹھپ ہو گیا پھر کچھ عرصے بعد اس نے وہ اپنا کاروبار پھر لمٹ کیا تو ٹھیک ہو گیا کہتا ہے مجھے سمجھ آئی کہ یہ ساری خیر جمع کرنا یہ اکیلے اللہ تعالیٰ کا کام اللہ ہے اور کسی کا جو بھی ایسی کوشش کرنا چاہتا ہے اس میں یہ کام ہو نہیں سکتا تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ساری کی ساری جس قسم کی, کی بھی تھی آگے پہنچائی اپنے پاس میں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ, کا الناس اللہ تجھے لوگوں سے بچائے رہے یعنی لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں دیت کے اترنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے میں بھی آپ کے پاس ہی لیتی ہوئی تھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ نے سمایا کاش کوئی نیک آدمی میرا پہلا دیتا تھوڑی ہی دیر گزری کہ ہتھیاروں کی چھنکار کریم صلی اللہ نے پوچھا کون ہے تو آنے والے نے کہا کہ سعد نے بھی بقاف پوچھا کہ کیسے آنا ہوا تو کہنے لگا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آج رات آپ کا پہرا دوں یہ بخاری کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیانہ فرماتی کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے ہٹ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی یعنی خوب گہری نیند سوئے تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اللہ کا منندا تو آپ نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا لوگو تم چلے جاؤ مجھے اللہ تعالی بچائے گا یعنی دشمن سے یہ جامعہ ترمنی کے اندر حدیث آتی ہے اس کی مثال وہ آرادی بھی ہے اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں نے پہلے بیان کیا کہ جو گرفت کے نیچے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو آپ کی تلواری نکال کے آپ کے اوپر اس نے سونپ لیے پوچھا یہ کون بچائے گا تو آپ نے کہا اللہ اور وہ بےچارہ سانپ گیا اور بیٹھ گیا یعنی کہ وبا ہوئی کا میرا انداز اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نتے لیتے ہوئے سو رہے ہیں انہی کی تلوار اٹھاتا ہے بندہ ایک نکالتا ہے اور سونپ پہ کھڑا ہو جاتا ہے مارنے لگتا ہے بچانے والا کوئی نہیں بلّہ ہو یا ان کا بینندا ان اللہ اعلیٰ حضیل قبل کا اللہ تعالیٰ کا قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی کفار کو ان کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ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 کتاب کسی کہہ پر قائم نہیں ہو حتا کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو یعنی اس کے مطابق عمل کرو من ربکم اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وَلَا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 تو اگر اہل تووراتوں اہل انجین تووراتوں انجیل پر پوری طرح سے عمل پیرا نہ ہوں تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں تو اہل قرآن اگر قرآن پر پوری طرح سے عمل پیرا نہیں ہوں گے تو یہ بھی کسی کھاتے میں نہیں گینے جائیں گے بال یزید الحمن ہوں ان میں سے اکثر لوگوں کو جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی, کی طرف سے نازر کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں بڑھائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات بھائی سننے کے بعد ایمان آنے کے بعد اور زیادہ ضد میں آ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ مانیں اور زیادہ ذدی ہو جاتے ہیں سرکشی اور کفر میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں سال سخت علومل کافی لہذا جو یہ کافر لوگ کرتے ہیں ان کے کاموں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں افسوس نہ کریں یہ اپنا ہی نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے پیے کا بال یہ بھک گے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 تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روس ہونے کے بعد آپ پر ایمان لانا ضروری ہے گویا کہ آمانہ بلا سے مراد اس آئٹ میں ہے مسلمانوں اللہ پر ایمان لانا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے بعد کوئی شخص جتنا مرضی تو عید کا پابند ہو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 ان کے دلوں کو جو حکم ناگوار گزرتا تھا فریقن سبزاد فریقن سلون تو ایک گروہ کو وہ جھ... انہوں نے جتلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے رسولوں کے پاس آتے حکمات لے کر اگر کوئی مرضی کے پسند کی ہوتے مانتے نا پسند کے ہوتے تو رسولوں کو جتلا دیتے اور اتنا جتلاتے حتا کہ قتل پر اتر آتے قتل کرنے لگتے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 کچھ بھی نہیں ہوگا وہ حسین اللہ تک وہ انہوں نے گمان کیا کہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی کوئی فتنہ نہیں بپا ہوگا سمو تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے اللہ, علیہم پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا ان پر مہربان ہو گیا سما امو سم پھر ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہوئے اللہ بیروم بیماری اور جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں کیونکہ اپنے آپ کو بڑے الا سمجھتے تھے ابنا اللہ و اللہ کے بڑے محبوب ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اور بڑا کش اپنے آپ کو سمجھتے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 اور انتہائی تو ہی شروع کیا یہ علیہ اخلاق اسلام کے ساتھ اور ان کو بھی قطر کرنے کی پوری انہوں نے منصوبہ بندی کی تو اللہ سبحانہ و ہوا نے پھر ان کو مسائب کے ساتھ دوچار کر دیا بعض وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا ہے نا امو و سمو فہمو و سمو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 کہ ان میں سے بعد ہس پرست لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفاکا تو بہرحال یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے لقت غفر اللہ دین اللہ مریم یقیناً بلا شبہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک نسیح بن مریم ہی اللہ ہے اور وقال مسیح یا بنی اسرائیل مسیح عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل اعبداللہ ربی ورباکم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو یقینا جو بھی اللہ کے ساتھ شریک چھہتا ہے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 یہود کے بعد عیسائیوں کی گمراہی کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور سزا سے ڈرنے کا انہیں کہا کہ مسیح کو عیسا بن مریم کو خدا کہنے سے یا تینوں میں سے تیسرا سالس و سلاسا تسریف کا عقیدہ رکھنے سے باز آ جاؤ اور بڑی تاکیدی انداز میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے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 اللہ میرا اور تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو تو بہرحال ایسا سلام نے کبھی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہو جائے گی اور جہنم واجب ہوگی لقد کا فر اللہ دینا کالو ان اللہ صالف السلا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 جس طرح وحدت الوجود کا عقیدہ ہے ایسے ہی ان کا عقیدہ تھا سالس ولاسہ کے تینوں ایک ہیں اب ہمارے بہادر الوجود کے عقیدے والے کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ ہے وحدت الوجود تو اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے یہ عقیدہ رکھنے والوں کو کافر قرار دیا اور نیکی کا لبادہ اوڑ کے جو لوگوں کو شرک کی اجازت دیتے ہیں اور ہر چیز ہی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 اللہ یقین یہ جو باتیں کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے آزاد العدیم تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ہوگا اف اللہ پھر کیا وہ توبہ نہیں کرتے اللہ سے استغفار نہیں کرتے وہ اللہ غفور الر اور اللہ تعالی بخنے والا نہایت مہربان ہے یہ ظاہرین طور پر تو سوال ہے حقیقت میں یہ حکم دینے کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اشتفار کرو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا بل نسیحب مریم اللہ رسول مسیبنوریم تو ایک رسول ہی ہیں قد خلط بن قبل ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے وہ امبو صدیقہ اور ان کی ماں صدیقہ تھیں کانا یا قوران تعام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے عمدہ کئی فنبئی الحم العیات دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں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 ماں کے برتن سے پیدا ہوئے ہیں دوسری بات یہ کھانا یہ کھانا کھاتے تھے عام انسانوں جیسے انسان تھے وہ تمام بچی خصوصیتیں جو باقیوں میں ہوتی ہیں ان میں بھی پائی جاتی تھی اور اللہ تعالی کا کلام نہایت نفیس اور بری ہے یہاں باقی باتوں کو ذکر نہیں کیا جو کھانا کھاتا ہے اس پہ اسے باقی حوائش وہ بھی تو ہیں دنیا میں کھانا کھانے والے کے لیے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 اللہ تعالیٰ فرمت عمر دیکھیے کہ ہم تمہارے لیے کیسے نشانیاں بیان کرتے ہیں تو کے اتنے صاف بیان اور تصویش کی اتنی واضح تردید کے باوجود وہ اپنے گرو تعصب کی بنا پر اپنے غلط عقیدے پر چمتے رہے تو چمتے رہیں ورنہ کوئی اکلی یا نقلی دلیل کے پاس نہیں ہے قل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 اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو قدلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے وہ ادلو قصیرہ اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا وہ اد العنصبا اس اور وہ سیدھی رات سے بھٹک گئے یہودارہ کی الگ الگ تردید کرنے کے بعد دونوں کو اب اللہ تعالیٰ نے کتاب کیا ہے کہ نصارہ نے اشارۂ اسلام کے بارے میں غلو کیا اور ایک بشر جسے اللہ نے نبوت بخشی تھی اسے اپنی قدرت کامیرا کی نشانی اللہ تعالی نے قرار دیا تھا اسے ہی یہ خدا بنا بیٹھ کے کے مقام پر کھڑا کر دیا اللہ کا بیٹا کہنے لگے اور دوسری طرف یہودیوں نے جھوٹا قرار دیا اور ان سے انتہائی توہین امیز سلوک کیا ان پر اور ان کی والدہ پر تہمت تراضی کی ان کے قطر کے درپے ہوئے بلکہ بقول یہودوں نے سارا کے یہودیوں نے ایشار سلاطلا اسلام کو سولی پر لٹکا دیا اور ان کی پسلیاں کو رضا ریزا کر ڈالا حقیقت یہ ہے کہ دین میں جو بھی خرابی آئی ہے وہ اسی غلب کی وجہ سے آئی ہے راہ اعتدال سے ہٹ جانے کی وجہ سے آئی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نصیحت کی تھی کہ میرے بارے میں ایسا غلوم نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسا بن مریم کے بارے میں کیا اس کو ہستے بٹھا دیا میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں لہٰذا تم بھی یہی کہو کہ یہ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 نفی کی اللہ سلانہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے لوگ گمراہ ہوئے تھے ان کی طرح تم بھی گمرہ نہ ہو جاؤ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو خود بھی گمرا ہوئے تھے اور بہت سے لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا تھا لہذا تم ان گمراہیوں میں پہلی قوموں کی تقلید نہ کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ،, ماشاء اللہ،, ماشاء اللہ،